دیکھیے بھائی کتاب پر فصل بیدان کے اراب اسم سے است رفا و نصب و جر اس میں متمکن بیت بار وجوہ اعراب بر شانز قسم است اول مفرد منصرف صحیح چون زیدن دن دوم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح چوں دل سیوم جمع مقصر منصرف چوں رجالون رفع شان بزمہ باشد و نصب بفتہ و جر بکسرا چون جا انی زن و دل و رجالن و ر اے تو و دل و رجالن و مرر تو و دل و, و, و, و رجالن گزشتہ اسباق میں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کسی جملے میں الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے آپ اس میں اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں اس کے بعد اس میں معرب اور مبنی کو پہچان لیں اس کے بعد عامل اور معمول کو پہچان لیں اور پھر آخر میں آپ ان کا آپس میں تعلق دیکھ لیں کہ کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا تو اس سے آپ کو مسند الہ اور مسند کی پہچان ہو جائے گی اور جب مسند علیہ اور مسند کی پہچان ہو جائے گی تو آپ کو جملے کا معنی صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گا میں نے بتلایا تھا مسند علہ کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے تو انہوں نے تین چار چیزیں ذکر کر دی اس میں پہلی بات یہ ذکر کی کہ اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں تو اس کے لیے پھر انہوں نے ہمیں اسم اور فیل کی علامتیں بتلا دیں اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ مورب اور مبنی کو پہچان لیں تو مورب اور مبنی کے لیے وہ بیان شروع کیا انہوں نے اور سب سے پہلے مبنی جو اس میں غیر متمکن ہے اس کی آٹھ قسمیں ہمیں انہوں نے بتا دیں کہ اس میں غیر متمکن کون کون سے ہیں نمبر ایک دوہرائیں ان کو بار بار دوہرائیں بھائی جی نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسما اشارہ نمبر تین اسما موصولہ نمبر چار اسماع افعال نمبر پانچ اسماع اصوات نمبر چھ اسماع زروف ہیں کچھ بھائی اور نمبر سات اسماع کی اور نمبر آٹھ مرکب بنا یعنی کچھ مرکبات ہیں بھائی تو اس کے بعد اب معرب کا بیان شروع کرنا تھا تو معرب کے بیان سے پہلے کچھ خاص قسم اس اسم کی انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی سب سے پہلے آپ کو معرفہ اور نکرہ کے بارے میں بتلایا کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکیرا کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ مزکر کسے کہتے ہیں اور معنس کسے کہتے ہیں اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ افراد کے اعتبار سے اسم تین قسم پر ہے یا وہ مفرد ہوگا یا تسنیا ہوگا یا جمع مفرد کا دوسرا نام واحد, واحد اور تسنیہ کا دوسرا نام مصنع اور جمع کا دوسرا نام مجموعی مجموع بھئی مجموع بھئی تو مفرت سے کہتے ہیں جو ایک فرد پر دلالت کرے کتاب ان کیا مانا ایک کتاب رجل کیا مانا ایک, ایک, ایک, ایک مرد اور قلم کیا مانا ایک قلم اور تسنیہ وہ ہے جو دو افراد پر دلالت کرے اور اس میں ضروری ہے کہ اس کا کوئی مفرد ہو جس کے آخر میں الف اور نون مقصورہ جوڑ دیا جائے یا ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ جوڑ دیا جائے تو یہ تصنیہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تسنیہ رجل سے تسنیہ کیا کیا بنے گا رجلانی اور رجولینی قلم سے کیا بنے گا قلمانی اور قلمی کتاب سے کیا بنے گا کتابانی اور کتابئی لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کا مفرت ضرور ہونا چاہیے جس کے آخر میں علف نون یا یا نون کو ملایا گیا ہو اگر ایسا نہ ہو اور اسم ویسے ہی دو افراد پر دلالت کر رہا ہو تو اس کو اصطلاح میں تسنیا نہیں کہیں گے جیسے اسنانی اور اسنتانی اسنانی کا معنی دو مذکر اور اسنتانی کا معنی دو منس لیکن یہ تسنیا نہیں کہلاتے کیونکہ ان کا مفرد کوئی نہیں ان کا مفرد الف نون کے یا یانون کے بغیر عربی میں استعمال ہوتا ہو ایسا نہیں ہے اس نانی اس کا مفرد اس نن استعمال ہوتا ہو ایسا نہیں ہے اس نتانی کا مفرد اس نتون تن استعمال ہوتا ہو عربی میں ایسا مائے نہیں مائے تو مفرت کا مفرد ہونا ضروری ہے پھر ہی اس کو تسنیا کہیں گے اور اسی طرح قلعہ اور قلتا قلع ان کو اضافت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں قلعہ ہو وہ دونوں مرد اور کل تا وہ دونوں عورتیں تو دیکھو یہاں قلعہ اور کل یہ دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن اس کو اصطلاح میں تصنیہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ ایک تو اس کے آخر میں الف نون نہیں اور تصنیہ کا تو طریقہ کیا ہے اس کو کس طرح بناتے ہیں اس کے آخر میں الف نون یا یا اور نون جوڑتے ہیں اور یہاں ایسا نہیں ہے اس کے بعد جمع کے بارے میں بتلایا تھا کہ جمع وہ ہے کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اس کا بھی کوئی مفرد ہونا چاہیے اور اس مفرد میں تبدیلی کر کے اس کو کیا بنا لیا جائے جمع پھر یہ تبدیلی کبھی لفظن ہوگی یعنی ہمیں نظر آئے گی جیسے رجل کی جمع رجال کتاب کی جمع کتب اور اسد کی جمع اس دون بئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو باقاعدہ تبدیلی ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہے اور کبھی تبدیلی جو ہے وہ تقدیرن ہوگی یعنی فرض کرنا پڑے گا بظاہر ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی جیسے فل کن یہ کشتی کو کہتے ہیں اور مفرد بھی فلکن آتا ہے اور جمع بھی فلکن نقوی حضرات نے تو کیا ضابطہ بنایا کہ جمع وہ ہے جس کے مفرد میں کیا کر دی جائے تبدیلی کر دی جائے اور یہاں تو کوئی تبدیلی ہوئی نہیں تو پھر وہ اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر تقدیرن تبدیلی ہو چکی ہے یعنی آپ فرض کر دیں تبدیلی ہو چکی ہے جب یہ فلکن مفرت تھا تو یہ کس وزن پر تھا کوف لون مفرد ہے اور جب یہ جمع ہے فلکون تو اب یہ کس وزن پر ہے اس دون وزن پر ہے جو کہ جمع ہے اسد کی تو تقدیرن تبدیلی آ چکی ہے یعنی فرض کر لیں تبدیلی آ چکی ہے تو جمع کے لیے بھی کیا ضروری ہے مفرد کا ہونا ضروری ہے جس میں تبدیلی کر کے جمع بنائی جائے اور اگر اسم ایسا ہے کہ وہ وزا کے اعتبار سے تین یا زیادہ پر دلالت کر رہا ہے یعنی مفرد نہیں ہے وہ اس کا کوئی تو پھر اس کو اس میں جمع کہتے ہیں جیسے قوم ان قوم ان کتنے افراد پر دلالت کرتا ہے کم از کم تین مرد ہوں یا تین سے زیادہ تو اس کو قوم کہتے ہیں تو دیکھو قوم ان اس کا کوئی مفرد نہیں جس میں تبدیلی کر کے تین کے لیے اس کو بنایا گیا ہو لیکن دلالت یہ تین پر کر رہا ہے تو پھر اس کو جمع نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے اس میں جمع اس میں جمع اس کے بعد پھر انہوں نے بتلایا کہ جمع جو ہے لفظوں کے اعتبار سے دو قسم پر ہے ایک جمع تقسیر ہے اور ایک جمع تصحیح ہے جمع تکثیر وہ ہے کثرا یوکثر تقسیر کا مانا ہے توڑنا توڑنا, توڑنا تو جمع تقسیر وہ ہے جس میں مفرد کا وزن جمع میں آ کر ٹوٹ جاتا ہے اور جمع تصحیح وہ ہے کہ جس میں مفرت کا وزن جمع میں بھی آ کر برقرار رہتا ہے جمع تقسیر کی مثال جیسے رجول کی جمع رجال دیکھو یہاں رجل پورا بدل گیا رجال بن گیا اور جیسے کتاب کی جمع کتب دیکھو کتاب کا لفظ پورا بدل گیا اسی طرح اسد کی جمع اس دن دیکھو اسد کی پوری صورت بدل گئی اسد میں تو الف شروع میں جو الف ہے یعنی حمزہ اس پر بھی زبر تھا سین پر بھی زبر تھی لیکن یہاں پر اس دن میں, اس دن میں حمزہ پر کیا آیا حمزہ پر زمہ آ گیا اور سین پر سین پر سکون آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جمع مقصر ہے اور انہوں نے بتلایا تھا کہ اسم تین قسم پر ہے ایک سلاسی ہے ایک رباعی اور خماسی رباعی اور جو خماسی ہے اس میں جمع مکسر کا وزن متعین ہے وہ فا وزن پر آئے گا فا جیسے جعفر کی جمع کیا آئے گی جآ اور جہ جو خماسی ہے اس کی جمع کیا آئے گی جہام میرو تو آخری پانچواں حرف گر جائے گا یہاں اور اس کے علاوہ سلاسی کے اندر جمع مکسر کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ایک لفظ کے لیے عرب ایک جمع لاتے ہیں تو دوسرے کے لیے دوسری لاتے ہیں کوئی ضابطہ نہیں جیسا عربوں سے ہم نے سنا ہے ویسا ہی استعمال کرنا پڑے گا جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کتاب کی جمع کیا آتی ہے کتب <تصفح> کتب <تصفح> <تصفح> <تصفح> اب قلم کی جمع آپ قلم کرنا چاہیں نہیں بھائی آپ اس طرح نہیں کر سکتے عربوں کو دیکھنا پڑے گا ہم نے دیکھا تو عرب جو ہے قلم کی جمع اقلام استعمال کرتے ہیں اقلام اسی طرح اسد اسد دیکھو اسد قلم وزن ایک ہے یا نہیں وزن ایک ہے تو قلم کی جمع کیا اقلام تو اسد کی جمع کیا آنی چاہیے آن؟ یعنی آساد آنی چاہیے لیکن نہیں ہم نے دیکھا عرب کیا استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو دیکھو سلاسی کے اندر جمع کا کوئی ضابطہ نہیں ہے جمع مکسر کا عربوں کے استعمال کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد جمع تسیح کے بارے میں بتلایا تھا جمع تسیح وہ ہے جس میں مفرت کا وزن جمع میں برقرار رہتا ہے اور یہ دو قسم پر ہے ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع معنس سالم جمع مذکر سالم جیسے مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمینہ تو یہ کیسے بناتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں کیا لگایا ایسا وہ جس کا ماقبل کیا ہے مضموم ہے اور نو نے لگا دیا مسلمون یا مسلمینہ کسی لفظ کے آخر میں ایسی یا جس کا ماقبل مقصور ہے اور نو نے مفتوحا لگا دیا تو یہ جمع مذکر سالم بن گئی اور جمع منس سالم جو ہے وہ کسی اسم کے آخر میں علف تا لگا کر بناتے ہیں مسلماتن پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھنا مسلمتن کی جمع کیا آئی مسلماتن یہ کیا ہے جمع منس سالم تو اس کا نام جمع سالم ہے لیکن یاد رکھنا یہ صرف منس ہی کی جمع طرح نہیں آتی بعض مذکر لفظوں کی جمع بھی الف اور تا کے ساتھ آ جاتی ہے بعض مذکر لفظوں کی جمع بھی الف اور تا کے ساتھ آ جاتی ہے جیسے مرفو کی جمع مرفوعات منصوب کی جمع منصوبات مجرور کی جمع مجرورات تو دیکھو یہ مذکر لفظ ہیں لیکن ان کی جمع الفتا کے ساتھ آ رہی ہے اس کے بعد انہوں نے جمع قلت اور جمع کثرت کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ جمع قلت وہ ہے جو تین سے لے کر نو تک افراد پر دلالت کرے تو جمع قلت کتنے افراد پر دلالت کرے گی تین, تین سے لے کر نو تک اور دس اور دس سے اوپر جو جمع دلالت کرے اس کو جمع کثرت کہتے ہیں اور جمع قلت کے انہوں نے بتلایا چھ اوزان ہیں اور باقی سارے وزن جتنے بھی جمع کے آپ کو ملیں وہ جمع کثرت کے ہوں گے وہ چھ اوزان کون سے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے نمبر ایک کیا تھا افعل جیسے اقلب اور دوسرا افعال جیسے اقوال بئی تیسرا جیسے اف جیسے اوینتن اور چوتھا وزن فلا جیسے غل اور اسی طرح دو جمع صحیح جو ہیں مذکر اور مونس یعنی مسلمونہ اور مسلماتن جبکہ یہ بغیر الفلام کے ہوں بغیر الفلام کے ہوں یعنی المسلمونہ وہ نہیں اس میں داخل المسلماتو وہ اس جمع قلت میں داخل نہیں ہے بغیر الفلام کے مسلمونہ اور مسلماتن تو یہ تقسیم کی گئی یہ کس لیے کہ یہ ساری تقسیمیں یہ ساری قسمیں کس لیے بتلائیں مصنف نے آپ کو کیونکہ وہ معرب کی بحث شروع کرنے لگے ہیں غیر متمکن یعنی مبنی آپ کو بتا دیے اب کس کی بات کرنے لگے ہیں معرب کی تو معرب کی جو قسمیں بنائیں گے اعراب کے اعتبار سے تو وہاں یہ چیزوں کا آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے وہاں آپ کو تسنیا کا اعراب بتائیں گے وہاں آپ کو جمع مکسر کا اعراب بتائیں گے وہاں پر آپ کو منس کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ اعراب بتلائیں گے تو وہاں آپ کو پھر وہ جمع منس سالم کا عراب بتائیں گے اور آپ کو ان چیزوں کا پتا ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اب دیکھیے آگے کتاب پر کہتے ہیں فصلون فصل بدا کے اعرابی سم سے اس رفع و نصب و جر اس میں متمکن باعت بار وجوہ ہے اعراب برشانزدہ قسمت اول مفرد منصرف صحیح سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے رفا نصب اور جر رفا نصب اور جر رفا جیسے زئی دیکھو میں پیش پڑھ رہا ہوں دال پر تنوین کے ساتھ زئی دن تو یہ ہے رفا زئی میں نصب پڑھ رہا ہوں یعنی زبر پڑھ رہا ہوں تنوین کے ساتھ زیدن اور زیدن دیکھو میں جر پر رہا ہوں یعنی کسرہ زیر تنوین کے ساتھ زیدن تو اسم کا اعراب کتنی قسم پر تین قسم پر یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر رفع کی مثال جیسے دن نصب کی مثال جیسے زیدن اور جر کی مثال زیدن تو اسم کا اعراب یہ تین قسم پر ہے اور اعراب کے اعتبار سے جو اسم ہے وہ سولہ قسم پر ہے کتنی قسم پر سولہ قسمیں اب آپ کو بتلائیں گے اعراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں سولہ قسمیں بتائیں گے البتہ اعراب کے اعتبار سے نو قسمیں بنتی ہیں اعتبار سے ہاں بس یہ میرا جملہ یاد رکھنا اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں بنتی ہیں معرب کی نو قسمیں یہاں یہ سولہ قسمیں بیان کریں گے اب وہ نو کیسے بنتی ہیں وہ درمیان میں پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دیکھو نو اس طرح بنیں گی تو کتنی قسمیں اعراب کے اعتبار سے اسم کی ہاں کل کل <تصفح> ہاں نو بنیں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا بس اس وقت یہ یاد رکھیں اعراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں ہیں سولہ قسمیں دیکھیے بھائی کتاب پر بدا کے اعراب اسم سے جان جان تو کہ اسم کا اعراب جو ہے وہ تین ہے یعنی تین قسم کا ہے رفع و نسب و جر ایک رفع ہے ایک نصب ہے اور ایک جر اس میں با اعراب وجوہ اعراب بر شانزدہ قسمست اس میں متمکن بھائی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا اسم دو قسم پر ہے ایک غیر متمکن اور ایک اس میں متمکن اس میں متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ بھی بیان کی تھی یہ جی عراب کو جگہ دیتا, جی ہے. دیتا ہے یہ یوں کہو یہ عراب کو جگہ دینے پر قادر ہے متمکن کا معنی قادر ہونا آرے کسی آرے چیز پر اور غیر متمکن جو قادر نہ ہو تو متمکن متمکن کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ عراب کو جگہ دینے پر قادر ہے تو بس اسی کو آسان لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اعراب کو جگہ دیتا ہے اور غیر متمکن وہ ہے جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا تو کہتے ہیں اس میں متمکن وجو ہے متمکن جو ہے وہ تبار وجوہ اعراب اعراب کی قسموں کے اعتبار سے وجوہ کا کیا معنی قسمیں وہ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے بر شانزدہ قسم است وہ سولہ قسم پر ہے شانزدہ کا معنی سولہ سولہ برشانزدہ قسمت وہ سولہ قسم پر ہے اول پہلا جو ہے مفرد منصرف صحیح پہلا کیا ہے مفرد, مفرد, مفرد منصرف صحیح چون زیدن جیسے زیدن دیکھو بھائی اب ایک ایک لفظ جو وہ ذکر کرتے ہیں آپ نے اس پر غور کرنا ہے پہلی قسم کا نام ہے مفرد منصرف صحیح کیا نام ہے مفرد منصرف صحیح آپ نے بھی اسی طرح یاد کرنا ہے ہر قسم کا نام مفرد منصرف صحیح پھر دوہراؤ کیا نام ہے مفرد منصرف صحیح اب اس کو اس کا یہ نام کیوں ہے دیکھو نام سے ہی آپ کو اس کی تفصیل کا پتہ چلتا جائے گا مفرد کا کیا مانا جو یہ جو ایک پر دلالت کرے یعنی تسنیا اور جمع نہ ہو آگے تصنیہ اور جمع کا چونکہ الگ ذکر آنے والا ہے اس لیے یہاں مفرد کی قید لگا دی کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تصنیہ اور جمع نہ ہو بلکہ کیا ہو مفرد ہو کیا نام ہے مفرد منصرف صحیح مفرد کا پتہ چل گیا دوسری دوسرا لفظ انہوں نے ذکر کیا منصرف ہو منصرف یہ غیر منصرف کو نکالنے کے لیے یہ یاد رکھنا آگے ایک قسم آئے گی اس کا نام ہے غیر منصرف اس کا کیا نام ہے غیر منصرف تو اس کو نکالنے کے لیے جو ہے یہاں منصرف کی کا لفظ بڑھا دیا کہ مفرد ہونا چاہیے اور منصرف ہونا چاہیے یعنی غیر منصرف نہ ہو اور صحیح صحیح کا لفظ بڑھا دیا صحیح بھائی آپ تو صرفی حضرات ہیں آپ نے صرف میں ایک صحیح پڑا ہوگا کیا صحیح کسے کہتے ہیں صرف میں جس, جس کے حرف حروف اصلیہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو اور دو ہر ایک جنس کے بھی نہ ہوں حروف علت بھی نہ ہو جس کے حرف اصلی کے مقابلے میں تین قیدے ہیں صرف کے اندر صحیح کسے کہتے ہیں جس کے حروف اسلیہ کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو اور نیز حمزہ بھی نہ ہو اور دو ہر ایک جنس کے بھی نہ ہوں یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو وہ صرف میں صحیح کہلائے گا تو پہلی کیا شرط کہ اس کے حروف اسلیہ کے مقابلے میں حروف اسلیہ کسے کہتے ہیں جو فا عین لام کے مقابلے میں آئیں جیسے زارابا بروز نے دیکھو زاد فا کے مقابلے میں را عین کے مقابلے میں اور با لام, لام, لام کے مقابلے تو زارابا بروزن فا اللہ اور تو معلوم ہو یہ تینوں حرف اصلی ہیں کیونکہ یہ فا آئن یا لام کے مقابلے میں ہیں اور زاری بن بن یہ کس وزن پر ہے فاعل فا معلوم ہو یہ الف کیا ہے زائد ہے مضروب ان یہ کس وزن پر ہے مفعول معلوم ہو اس میں میم بھی زائد اور وہ بھی زائد ہے تو بس فا آئین لام کے مقابلے میں آئے جو آئے وہ ہے حرف اصلی اور باقی کیا ہیں حرف زائد تو کیا بتلایا صحیح کسے کہتے ہیں جس کے فا آئن یا لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو حروف علت کسے کہتے ہیں ولیفیا و یا, ملن الف یا, الف الی الی یا الی ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے وائے, وائے بنتا ہے وائے اور تو و یا اور یہ حروف علت ہیں تو یہ فاً لام کے مقابلے میں و بھی نہیں آنا چاہیے الف بھی نہیں آنا چاہیے اور یا بھی نہیں آنی چاہیے دوسری شرط کہ فا ان لام کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ آئے حمزہ بھی نہ آئے اگر فا عین لام کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو پھر اس کو صحیح نہیں کہتے بلکہ اس کو محموز کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں اور نیز فاین لام کے مقابلے میں کوئی دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہونے چاہیے یعنی دو دال آ جائیں یا دو زال آ جائیں یا دو با آ جائے یا دو جیم آ جائیں تو دو حرف ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے اگر دو حرف ایک جیسے آ گئے تو اس کو کیا کہیں گے مزعف کہیں گے بہت ذہن میں آ گئی بھائی تو صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ آئے اور حمزہ بھی نہ آئے اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ آئے لیکن یہ صرف کے اندر ایسا ہے نحو کے اندر صحیح کی اور تعریف کرتے ہیں نحوی چونکہ بحث کرتا ہے اعراب سے کہ کسی اسم پر کسی لفظ پر اعراب کیسے آئے گا اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر کس پر آخری حرف پر جیسے زید ہے زید کے اندر اعراب کہاں پر آئے گا دال جو آخر میں ہے اور اسی طرح اسد اسد میں اعراب کہاں پر آئے گا دال پر جو آخر میں ہے تو اعراب چونکہ آخری حرف پر آتا ہے لہذا نقویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو, علت نہ ہو یعنی الف و یا یا اس کے آخر میں نہ ہو جیسے آسا یا جیسے عیسا اس کے آخر میں کیا رہا ہے حرف علت یعنی الف ہے معلوم ہوا یہ صحیح نہیں ہے یا اور مثال لے لیں جیسے جیسے دلون دلون کے آخر میں کیا ہے ہے حرف علت ہے معلوم ہوا یہ صحیح نہیں ہے تو نحوی کس سے بحث کرتا ہے اعراب سے لہذا وہ صرف کس حرف کی بات کرے گا آخری حرف کی تو آخری حرف پر اعراب آتا ہے اس لیے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہے نحویوں کے نزدیک صرفیوں کی تعریف اور اور نحویوں کی تعریف اور پھر دیکھیے بھائی پہلے قسم کیا بتلائی مفرد منصرف صحیح مفرد کیا مانا کہ تصنیہ جمع نہ ہو منصرف کیا معنی غیر منصرف نہ ہو اور صحیح کیا مانا جس کے آخر میں حرف علت یعنی وہ الف یا نہ آئے چون زیدن جیسے زید دیکھو زیدن مفرد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے مفرد ہے تسنیہ کیسے بنائیں گے اس کی زیدانی نہیں ازدانی ازدانی زید ان معرفہ ہے نکرہ ہے معرفہ کی کون سی قسم ہے علم, علم ہے نام ہے نام ہے تو زید علم ہے نام ہے اب ہم اس کی تصنیہ بناتے ہیں تسنیاں بنانے کا کیا طریقہ آخر میں الف اور نون مقصورہ یا اور نون مقصورہ ملاتے ہیں لیکن جب الف اور نون مقصورہ ملائیں گے تو پھر معنی ہو جائے گا زیدانی دو زید تو اب نکرہ بن جائے گا چلیے یہ تو ویسے ذکر آ گیا تو اس پر پھر لام داخل کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو تعریف ختم ہو گئی جو معرفہ سے نکل گیا تھا یہ نکرہ بن گیا تھا تو دوبارہ معرفہ بن جائے تو لام لاتے ہیں از اور جمع کیا لائیں گے از دونا از زیدونہ. اچھا تو زید مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے مفرد ہے اور یہ نیز منصرف ہے بھائی غیر منصرف نہیں ہے غیر منصرف ابھی آگے آئیں گے یاد رکھنا جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر کثرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی توجہ ہے غیر منصرف پر کثرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی یعنی صرف زما یا فتحہ آئے گا بغیر تنوین کے غیر منصرف پر کیا آئے گا صرف ذمہ یا فتحہ بغیر تنوین کے اور زیدن اس پر تنوین پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے معلوم آئے آئے ہوا آئے یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ آئے منصرف, آئے منصرف, آئے منصرف آئے ہے تیسری بات کیا کی کہ یہ صحیح ہونا چاہیے مفرد منصرف صحیح دیکھو زیدن کے آخر میں دال ہے وہ الف یا یا نہیں ہے تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا رفع زما کے ساتھ آئے گا یعنی پیش پڑیں گے تنوین کے ساتھ زیدن دن اور اس کا نصب جو ہے فتحہ آئے گا تنوین کے ساتھ زیدن دن اور اس کا جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا کسرہ تنوین کے ساتھ زیدن دن تو زیدن یہ کون سا عراب میں پڑھ رہا ہوں رفع, رفع. زیدن یہ کون سا عراب نصب ہے نسب زیدین یہ کون سا عراب ہے جر تو مفرد منصرف صحیح اس کا رفع آتا ہے زما کے ساتھ توجہ ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زما کے ساتھ اور نصب کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ اور جر کس کے ساتھ آتا ہے کسرہ کے ساتھ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھو بھائی میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ایک ہے رفع نصب جر اور ایک ہے زما فتحہ اور کسرہ میں نے نام یاد کروائے تھے کہ رفا نصب جر یہ خاص ہے کس کے ساتھ یہ خاص ہے معرب کے ساتھ پھر دوہراؤ رفا نصب جر کس کے ساتھ خاص ہے معرب کے ساتھ اور زم من کسر یہ کس کے ساتھ خاص مبنی, مبنی, مبنی, مبنی, مبنی کے ساتھ خاص اور ایک یہی زمن زم فتحن کسرن کے ساتھ گولتا ملا دیں زمتن فتحتن کسرتن یہ عام ہے یہ معرب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مبنی, مبنی کے, کے لیے بھی, بھی پھر دوہراؤ بھائی معرب کے لیے کون سے لفظ بولتے ہیں رفع نصب, نصب اور جر مبنی کے لیے زمن زم فتحن کسرن اور دونوں کے لیے کون سا لفظ بولتے ہیں زمتن فتحتن کسرتن گولتا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ یہی گولتا وقف میں ہا بن جاتی ہے زمہ فتحہ اور کسرا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا بتلایا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر اور پھر پہلے قسم کیا بتلائی مفرد منصرف صحیح اس کا عراب کیا ہوگا رفع زما کے ساتھ دیکھو رفع اور زما اب فرق سمجھ میں آ رہا ہے اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا زما کے ساتھ نصب کس کے ساتھ فتھا کے ساتھ اور جر کسرا کے ساتھ ہوگا بھائی اور نیز ایک اور بات یاد رکھنا زے جی سننے سے کچھ پتا چل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں رفع زیدن اب میں کیا پڑھ رہا ہوں نصب زیدن اب میں کیا پڑھ رہا ہوں جر تو اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعراب لفظی وہ ہے کہ جو تلفظ سے ہی پتا چل جائے کہ کیا پڑا جا رہا ہے زے دیکھو میرے تلفظ سے ہی پتا چل گیا میں کیا پڑھ رہا ہوں زید پر رفع اور زیدن دن میرے تلفظ سے ہی آپ کو پتا چل گیا میں زید پر کیا پڑھ رہا ہوں نصب اور زیدن میرے تلفظ سے ہی پتا چل گیا میں زید پر کیا پڑھ رہا ہوں جر پڑھ رہا ہوں تو یہ اعراب لفظی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں ابھی کچھ آگے قسمیں آئیں گی ان میں اعراب تقدیری ہوگا تو بس یہ اعراب لفظی آپ نے یاد رکھنا ہے عراب لفظی جہاں تلفظ سے ہی اعراب کا پتہ چل جائے تو زیدن زیدن زیدین معلوم ہو اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظی ہیں رفع بھی نصب بھی اور جر بھی تو کہتے ہیں کہ اس میں متمکن ب اعتبار وجوہے اعراب بر شانس دہ قسمست کہ اس میں متمکن جو ہے وہ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے اول مفرد منصرف صحیح پہلی قسم جو ہے وہ مفرد منصرف صحیح ہے چوں زن جیسے زید مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مفرد کا کیا معنی دسنیاء دسنیاء اور جمع, جمع نہ ہو منصرف کا کیا معنی مزر مزر غیر منصرف نہ ہو لیکن پچھلے میں آیا تھا کہ وہ صحیح ہو اور یہاں آیا جاری مجرائے صحیح جاری مجرائے صحیح جاری مجرائے صحیح, جاری مجرائے صحیح کا معنی ہے قائم مقام صحیح جاری مجرائے صحیح کا کیا مانا قائم مقام صحیح یعنی ایک لفظ صحیح تو نہیں لیکن صحیح جیسا ہے صحیح کے قائم مقام ہے یعنی yani صحیح جیسا ہے یہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کوئی حرف علت ہو اور قبل اس کا ساکن ہو توجہ ہے قائم مقام صحیح کس کو کہتے ہیں ایسا اسم جس کے آخر میں کیا ہے حرف علت ہو اور اس حرف علت کا ماقبل ساکن, ساکن ہو یعنی وہ حرف علت پر تو حرکت ہو لیکن ماقبل ساکن ہو جیسے دل ان دال لام اور و دل ون آخر میں کیا آیا واؤ اور واؤ. تو یہ صحیح تو نہیں کیونکہ صحیح میں تو کیا قید تھی کہ اس کے آخر میں حرف علت دل نہ دل ہو تو یہ صحیح تو نہیں لیکن اس کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس پر اعراب کا پڑھنا صحیح کی طرح آسان ہوتا ہے جیسے زیدن زیدن زیدین اس پر تینوں طرح کے اعراب پڑھنا آسان تھے اسی طرح دلون دلون دلون اس پر بھی تینوں طرح کے اعراب پڑھنا آسان ہیں تو یہ صحیح تو نہیں لیکن صحیح کے قائم مقام ہے صحیح جیسا ہے اسی کی طرح اس پر اعراب پڑھنا آسان بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جی جی یاد رکھو جس اسم کے آخر میں حرف علت آ جائے اس پر اعراب پڑھنا آسان نہیں ہوتا اس پر اعراب کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا تو اس پر اعراب کا پڑھنا آسان نہیں یعنی سارے اعراب نہیں آتے لیکن یہ جو قائم مقام ہے صحیح ہوتا ہے اس میں اس کے آخر میں حرف علت بھی ہے اور پھر بھی اس پر تینوں اعراب آ رہے ہیں دل ون دل ون دل ون دیکھو تینوں اعراب آ رہے ہیں کیوں اس پر اعراب کا آنا آسان کیوں ہے کیونکہ اس کے آخر میں جو حرف علت ہے اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہے تو ماقبل میں سکون آنے کی وجہ سے اب اس و یا, یا پر حرکت پڑنا آسان ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس کو کیا کہتے ہیں دل ون یہ کیا ہے مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مفرد کیوں ہے مفرد کیوں کہا کیونکہ یہ نہ تسنیا ہے اور نہ جمع ہے اور منصرف کہا غیر منصرف نہیں کیونکہ اگر غیر منصرف ہوتا تو تنوین نہ آتی حالانکہ ہم یہاں تینوں جگہ تنوین پڑھ رہے ہیں دلون دلون دلوین تینوں جگہ تنوین پڑھ رہے ہیں اور اس کو جاری مجرائے صحیح کیوں کہا صحیح کیوں نہیں کہا کیونکہ اس کے آخر میں تو ہر علت ہے صحیح تو یہ نہیں ہے لیکن صحیح کی طرح تینوں اعراب پڑھنا آسان اس لیے اس کو کیا کہا جاری مجرائے صحیح یعنی قائم مقام صحیح یعنی یوں کہو یہ صحیح جیسا ہے تو کہتے ہیں دو مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح چون دلون دلون کہتے ہیں ڈول کو بائی ڈول کنویں سے جو ڈول کے ذریعے پانی نکالتے ہیں اس کو دلون کہتے ہیں عربی میں تو کہتے ہیں دو مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح چون دل جیسے کہ دلون سیوم میں نے بتلایا تھا اس کو سیوم پڑھنا بھائی سین کے نیچے زیر اور واو پر شد اور پیش پڑھنا عموماً اردو میں پڑھتے ہیں اول دوم سوم دوم سوم نہیں ہے بھائی دو سیوم سم کا کیا معنی دوسرا سیوم کا کیا معنی تیسرا تو سیوم تیسرا جو ہے جمع مکسر منصرف توجہ ہے جمع مقصر منصرف دیکھو وہ انہوں نے تقسیمات جو پہلے ذکر کی جو قسمیں ذکر کی تھیں اب یہاں کام آ رہی ہیں پہلی بات کیا کی جاما ہو جامع مقصر منصرف جمع سے کیا پتا چلا واحد یا تصنیہ نہیں بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں جمع کی بات کر رہے ہیں مقصر مکسر سے کیا پتا چلا کہ جمع سالم کی بات نہیں کر رہے کس جمع کی بات کر رہے ہیں مقصر جس میں مفرت کا وزن جمع کے اندر آ کر ٹوٹ چکا ہے اور منصرف کیا مانا یعنی غیر منصرف نہ ہو تو جمع مقصر منصرف چوں رجالن جیسے رجالن رجالون رجالون دیکھو حالت رفری میں کیسے پڑھیں گے رجالن حالت نسبی میں کیسے پڑھیں گے رجالن اور حالت جری میں کیسے پڑھیں گے رجالن تو دیکھو یہاں پر بھی تینوں اعراب آ رہے ہیں رفع کس کے ساتھ زما کے ساتھ نصب فتحہ فتح کے بطف ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ تو تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہے تو اسی لیے کہا رفع شان اب تینوں کی بات کرنے لگے ہیں شان شان کا معنی ان کا ان کا رفع شان ان کا رفا رفع شان ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے رفع شان ان کا رفع بزما باشد زما کے ساتھ ہوگا وہ نصب اور نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا وجر جر اور جر کسرا کے ساتھ ہوگا جیسے کہ جا انی زیدوں ودلووں ورجا لیکھو جا انی جا فیل ہے اور آگے اس کے لیے فائل چاہیے اور فائل یاد رکھنا مرفو ہوتا ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفو اچھا تو زیدن یہ رفع کا مقام ہے یہ فاعل ہے اور اسی پر عطف ہے دلون کا بھی رجالن کا بھی تو یہ تینوں پر رفع آ رہا ہے تو کس طرح رفع یا دیکھو ایک جیسا رفع سب پر آ رہا ہے جا انی زید و دلون و رجالن و ری تو زیدن و دلون و رجالن دیکھو یہاں نصب ہے ایک جیسا نصب ایک جیسی حرکت تینوں پر آ رہی ہے ری تو و دلو و رجالن اور تیسرا ہے مررتو بی زید و دلوین و رجالن تو جر بھی تینوں پر ایک جیسا آ رہا ہے حالت رفا میں کیسے پڑیں گے زیدن دلون اور رجالن حالت نسبی میں کیسے پڑیں گے زیدن دلون اور رجالن اور حالت جری میں کیسے پڑیں گے زیدین دلون, دلون اور رجالن تو یہ تینوں کا اعراب ایک جیسا ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں ہیں کتنی قسمیں لیکن اعراب نو قسم کا ہے اعراب کتنی قسم کا دیکھو تین قسموں کا ایک ہی اعراب ہے جو ابھی تک تین گزری تینوں کا اعراب کیا رفا <مت ninguém> زما کے ساتھ نصب فتحہ <مت آخوا> <پتحا آخوا> کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ تو دیکھو تینوں کا ایک اعراب ہوا اس طرح ہوگا کہ دو دو دو اور تین تین قسموں کا ایک ایک اعراب بتاتے جائیں گے اور اس طرح کل نو قسم کے اعراب بنیں گے اور اسم کی کل کتنی قسمیں بن جائیں گی سولہ سولہ قسمیں اور اعراب کتنی قسم پر ہو جائے گا نو, نو. جیسے یہاں کتنی قسمیں گزر گئی ابھی تک تین. تین قسمیں اسم کی گزر گئیں لیکن اعراب کتنی قسم کا ہے ایک. ایک ہی قسم کا تینوں پر آ رہا ہے رفع زما کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ شہارم جمع منت سالم چوتھی قسم جو ہے وہ جمع منت سالم ہے بھائی پہلے اس کو سمجھ لیں بھئی جمع منت سالم کیا مثال پڑی تھی آپ نے اس کی مسلمات جس کے آخر میں الفتا آئے بھائی مسلمات, مسلمات اور یاد رکھو یہ الفتا زائد ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے اصل کلمہ کا جز نہ ہو ورنہ یہ جمع منت سالم نہیں ہے جیسے موت کی جمع کیا آتی ہے اموات موت کی جمع اموات اس کے آخر میں بھی الف تا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہہ دیں یہ جمع معنا سالم ہے بلکہ یہ جو تا ہے یہ تو موت میم و موت اصل مفرد کے اندر بھی یہ تا موجود تھی تو یہ وہ زائد تا نہیں ہے بلکہ لفظ کا جز ہے بات چل رہی تھی جمع مونس کی جمع مونس کی کیا مثال پڑی آپ نے مسلمات یاد رکھنا اس کا اعراب اس کا اعراب رفع ہوگا زما کے ساتھ مسلمات جہاں رفع والا مقام ہو کیسے پڑھنا ہے مسلمات اور نصب اور جر اس کا کسرہ کے ساتھ آئے گا نصب اور جر نصب بھی پڑیں گے مسلمات اور جر بھی اسی طرح پڑھیں گے مسلماتن توجہ ہے رفع کیسے پڑھیں گے مسلماتن نصب اور جر دونوں کیسے پڑھیں گے مسلماتن یہاں مسلماتن نہیں پڑھ سکتے فتحہ نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ مسلماتن اور نصب کس کے ساتھ آئے گا کسرا کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ مسلمات ان اور جر بھی کس کے ساتھ آئے گا کسرا کے ساتھ پڑھ کر دکھاؤ مسلماتن تو دیکھو نصب بھی مسلماتین اور جر بھی مسلماتن تو اس کا نصب جر جیسا ہے اس کا نصب جر یعنی نصب اور جر کی صورت ایک جیسی ہے لیکن کلام میں جہاں نصب آئے گا وہاں آپ کو پتا چل جائے گا مثلا مثال کیا دی تھی جا انی جیسے پیچھے مثال آئی جا انی زید رئی تو زید مرر تو زید <تصفح> یہاں پر اب مسلمات کو لے آؤ جا انی مسلمات ان والا مقام تھا تو ذمہ پڑا آپ نے مسلمات اور ری تو یہ ری مسلمات یہ نصب والا مقام ہے لیکن یہاں کسرہ پڑنا ہے یہاں نصب کی حالت میں بھی کیا پڑھنا ہے آپ نے کسرہ پڑھنا ہے ری تو وہاں کیا تھا زید میں ریتو زیدن اور یہاں کیا ہے ریت تو مسلماتین بھائی آپ کسرا پڑھ رہے ہیں تو اس کا نصب کی صورت میں آتا ہے کسرہ کی صورت میں اب آپ سے کوئی پوچھے ادھر دیکھیے آپ سے کوئی پوچھے ری تو یوں پڑھے آپ کے سامنے ٹھیک پڑھ رہا ہے یا غلط پڑ رہا ہے ٹھیک پڑھ رہا ہے رعت مسلماتن اس نے پڑھا اور آپ سے پوچھا کہ یہ مسلماتین منسوب ہے مجرور ہے یا مضموم ہے تو یہ یوں کہیں یہ اس پر رفع ہے نصب ہے یا جر ہے تو رئی تو مسلماتن آپ کیا کہیں گے نصب ہے کسرہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جر ہے اس کا نصب اس کے نصب کی شکل ہی یہ ہے یہ کسرہ کی صورت میں آتا ہے لیکن ہے نصب ہی ہے کیا تو مسلماتین یہ مسلمات جو کی حالت کس ا... حالت میں اس وقت نصبی نصب نصب حالت میں ہے اور مرر تو بھی مسلماتین یہ جری حالت میں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کا نصب اور جر ایک جیسا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں کسرہ آتا ہے لیکن کسرہ آنے کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں یہ بھی مجرور ہے نہیں مجرور کس حالت میں ہے جر والی حالت میں اور نصب والی حالت میں منصوب ہے لیکن آئے گا کسرہ ہی دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں بات سمجھ میں آ گئی دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں چہارم جمع منت سالم چوتھی قسم جو ہے جمع منت سالم ہے جمع منت سالم جمع کہا کس کہ کو نکال دیا زبان معلوم ہوا مفرد اور تصنیہ نہ ہو اور جمع بھی کون سی ہے منت سالم ہے معلوم ہوا جمع مقصر کو کیا کر دیا نکال دیا وہ نہیں ہے بلکہ جمع محنت سالم کی بات ہو رہی ہے اور نیز منت سالم کہا معلوم ہوا مذکر سالم کا یہ حکام نہیں ہے اس میں یہ تفصیل نہیں تو کہتے ہیں جمع محنت سالم جو ہے ش عش بضما باشد کیا تر جمع کریں گے رفعش شین, شین اس کے لیے آتا ہے رفعش اس کا رفع جو ہے یعنی جمع مون سالم کا رفع جو ہے بزما باشد ذمہ کے ساتھ ہوگا وہ نصب و جر کسرہ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہوں گے چون ہوں نہ مسلماتن دیکھو رفع میں رفا و تو مسلماتن یہ نصب ہے وہ مر تو بھی اور یہ جر ہے تو رئی تو میں کسرہ پڑھ رہا ہوں کوئی آپ سے پوچھے اس کا اعراب بتاؤ تو آپ کیا بتائیں گے یہ نصب منصوب ہے یہ کیا ہے کون سا رئی تو وہ پھر اعتراض کرے گا کہے گا بھائی اس کے نیچے تو میں کسرہ پڑھ رہا ہوں آپ اس کو منصوب کیسے کہتے ہو تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ اس کا نصب آتا ہی کسرا کی صورت میں ہے یہ ہے نصب ہی لیکن کس صورت میں آیا کسرا جیسے دیکھو زید اور بکر مثلا دو بھائی ہیں دونوں جڑواں بھائی ہیں ایک کا نام زید دوسرے کا نام بکر اب بکر چونکہ جڑواں بھائی ہے وہ بالکل زید جیسا ہے کہ زید جیسا نہیں ہے بالکل زید جیسا ہے لیکن کیا جب دونوں ایک دوسرے جیسے ہو گئے تو بکر کو زید کہیں گے نہیں زید زید ہے اور بکر بکر ہے یہاں بھی اسی طرح کہ نصب جر جیسا ہے لیکن جر نہیں اس کو نصب ہی کہنا ہے چاہے کسرہ آ رہا ہے اور وہ مرار تو بھی مسلماتین جی یہ دیکھو جر آ گیا چلیے بس بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے پڑھا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا اور اس کا جب تلفظ سے پتا چلے اس اعراب کا جیسے زیدن زیدن اور زیدین تو اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں اس کو اعراب لفظی لفظ کس سے ہے تلفظ سے کہ تلفظ سے ہی پتا چل رہا ہے میں زیدن میں نے رفا پڑا زیدن دن میں نے نصب پڑھا اور زید میں نے جر پڑا دیکھو تلفظ سے ہی آپ کو پتا چل گیا اور اس میں متمکن جو ہے انہوں نے بتلایا اعراب کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے وہ سولہ میں بیان کرنے لگ پڑے پہلی قسم کیا ہے مفرد منصرف صحیح جیسے اس کی مثال زید مثال بھی ساتھ یاد رکھیں دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح جیسے دل یہ کس کو کہتے ہیں وہ نہیں یہ جاری مجر صحیح کسے کہتے ہیں तो قائم مقام صحیح کیا مانا نہیں جس کے وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو اور ماقبل اس کے ساکین ہو بات سمجھ میں آ دلون یہ کیا ہے جاری مجرائے صحیح ہے اور ضب یون یہ بھی کیا ہے دیکھو آخر میں یا ہے اور ماقب ساکن ہے زب یون اور اسی طرح لاہوری یون یون یہ بھی کیا ہے یہ بھی یاد رکھنا جاری مجرے صحیح ہے یہ جو جس کے آخر میں یا مشدد آ جائے لاہوری یون یون یہ بھی کیا ہے جاری مجرے صحیح کیسے جاری مجرائے صحیح ہے بھائی تعریف اس پر لگا کر دیکھ لیں تعریف کیا تھی جاری مجرائے صحیح کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں واؤ یا, یا ہو اور ما قبل کیا ہو ساکن لاہوری یون اس کے آخر میں یا مشدد ہے اور یہ جو حرف مشدد ہوتا ہے یہ دراصل دو حرف ہوتے ہیں پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے لاہوری ری یون دیکھو پہلی یا ساکن اور دوسری یا پر حرکت تو دیکھو آخر میں یا آگئی اور یا کا ماقبل ساکن ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے جاری مجرائے صحیح اسی طرح پاکستانی یون یہ بھی کیا ہے جاری مجرائے صحیح ہے تو جس اسم کے آخر میں یا مشدد آجائے یا واو مشدد آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے جاری مجرائے صحیح ہے تو پہلی قسم کیا تھی مفرد منصرف صحیح جیسے کہ زید اور دوسری قسم کیا ہے مفرد پورا نام لیں مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح اور اس کی مثال دلون اور لاہوری یون کو یاد رکھیں تاکہ یہ ذہن میں رہے دل اور لاہوری یون تیسری قسم کیا تھی جمع مقصر منصرف بھائی جیسے رجالن اور ان سب کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زما کے, کے ساتھ, ساتھ اور نصب فتھا کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ, ساتھ اور چوتھی قسم کیا تھی جمع مہنس سال اس, اس کا رفع کس کے ساتھ زما زم زم زم زم کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں کسرا کے ساتھ کیا اس پر فتحہ آ سکتا ہے نہیں اس پر کبھی فتحہ نہیں آ سکتا بلکہ اس کا نصب کسرہ کی شکل میں آتا ہے جیسے ہن مسلمات مسلماتن ورئی تو اور مررت تو بھی مسلمات. چلیے بس هذا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام